میں لوں محمد لوں اما بعد سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر لاہوری بہت جلد حواس باختہ ہو گئے اور تمہید ابو شکور سالمی اور بارشریعت کے مسئلے کی تحقیق یہ موضوع ہے دو حصے ہو گئے ہم نے اپنے بیان میں اصول الدین استاد ابو منصور بغداد ردی اللہ عنہ کی کتاب اصول الدین سے اہل سنت و جماعت کا اتفاق جمع نقل کیا ہے افضلیت پر کہ اہل سنت کہاں افضلیت کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے آشرم مبشرہ ہیں پھر اہل بدر ہیں پھر صحاب احد ہیں پھر بیات رضبان والے ہیں اور حسن حسین کا ذکر اہل سنت کے پاس اس ترتیب میں موجود نہیں ہے وہ بعد میں آتے ہیں اصول الدین کے ساتھ دوسرا حوالہ نبراس کا پیش کیا جو درسیات میں پوری دنیا میں مشہور ہے اور مقبول ترین کتاب ہے اس کے اندر بھی یہاں تک لفظ تھے کہ سلف اور خلف اگلے اور پچھلے سب اہل سنت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے پھر میں نے تیسرا حوالہ پیش کیا تھا امام شامی رحمہ اللہ کے فرزند ارج مند امام علاؤ الدین عابدین شامی رضی اللہ سالوں کا الحدیت العلحیت آج جو حوالے اس اجماع اور اتفاق پر دو اور پیش کر دیتا ہوں ایک ملا علی قاری رحمہ اللہ کا شرح الفل اکبر میں وہی ابو وہ منصور بغدادی رضی اللہ تعالی ہو سے نقل فرما رہے ہیں اور اس کو برقرار رکھ رہے ہیں صرف اتنا ہے کہ انہوں نے فرمایا مولا علی اور حضرت عثمان کے متعلق اختلاف ہے اہل سنت دوسرا امام سفاری حنبلی رضی اللہ لوامع الانوار البہ اس کے الباب الخامس کی نبوت میں میرے پاس دارالتبل العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے اس کے سفر نمبر تین سو پچیس پر جر ثانی یہ عبارت موجود ہے افد الصحابت و خیرم بجماعل سنت فقد اجماحل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے اللہ نفض الصحابہ و ناسبادلم علیہم السلام تمام صحابہ سے افضل تمام لوگوں سے افضل امبیال اسلام کے بعد ابو باکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی پھر باقی اشرہ مبشرہ پھر باقی اہل بدر پھر باقی اہل احد پھر باقی بیات رضوان پھر باقی صحابہ تو حضرت حسن حسین کا تو باقی صحابہ میں آتا ہے یہ اجماج رقل کر رہے ہیں پہلے تھے تین اب ہو گیا پانچ پانچ لوگ پانچ ہی معاملوں وہ حواس باختا بے ایسا ہو گیا کہ اس نے ایک نیٹ پر ایک تحریر بھیجی اس کا وہ پورا مصدق ہے اور سکوت فی معرض بیان بیانوں یہ میں نے جو اصول الدین سے حوالہ پیش کیا میں نے چند سطر پہلے کا دیا اور یہ جو افسلیت پر اجماع اتفاق میں نے نقل کیا ہے وہ چند سطر بعد میں ہے اسی یعنی اصول الدین میں یہ موجود ہے هذا منہاد فی بیان من صحابہ عبارت ہے اصحابنا مجمعون علا ان افضلهم الخلفاء ال ثم ستة الباقون بعدهم إلى الثمام العشرة وهم طلح والزبير وسعد بن بقاس وسيد بن زيد بن عامر بن نفيل وعبد الرحمن بن عفو أبو عبيدة بن الجراح ثم البدريون ثم أصحاب أحوذ ثم أهل باعة الرضوان بالحديبي بالحديبي عبارة صاف افضلیت کا باپ بنایا ہوا فی بیان افضل الصحابہ میں نے اس سے پہلے سفر اس کے اندر ہے طبقات کا ذکر مراتب صحابہ کا وہ ہے مراتب صحابہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لینے اور آپ کی بات سننے کے لحاظ سے وہ مراتب وہ ہیں ان میں حسن حسین کو انہوں نے بعد میں رکھا کیونکہ یہ جی بچے تھے تو آپ علیہ صلی السلام کی آخری عمر شریف میں پیدا ہوئے آخری عمر شریف میں آپ علیہ اللہ السلام سے چند روایتیں سنی اور وہ چند روایتیں آپ کے آگے روایت کی ان سے زیادہ سماج ثابت نہیں کیوں کچھ عرصہ تو بیسے ہی ڈیڑھ دو سال تو بچے کے ایسے گزرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ بات کسی کی نقل کر سکے یا معفول کر سکے پھر بعد میں جب اس عمر شریف کو پہنچے کہ وہ روایت اور سما کے قابل ہوئے تو وہ تھوڑا سا وقت تھا آپ لگ تو بھائیو جو حوالہ میں نے پیش کیا تھا پڑھا تھا اصول الدین سے اس میں ٹھیک ہے روایت اور سماع کے لحاظ سے فضیلت کا ذکر تھا تو فضیلت جزوی تو بن جائے گی اس کا مطلب ہے کہ فتح مکہ والے حسن کری سے روایت اور سما کے لحاظ سے فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ فتح مکہ والے جو ہیں ان کا طبقہ بنتا ہے چودہواں اور حسن حسین پاک کا بنتا ہے طبقہ سولہ تو اس لحاظ سے تو جو بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے پھر بھی تو بالکل یہ جو ہے وہ میرا حوالہ غلط نہ ہوا لیکن اگرچہ وہ اگلے صفحے پر تھا تو یہ لوگ اتنا حواس باغتا ہو گئے کہ جو اگلے صفحے پر ہے افضلیت اس کو اگر میں نے بیان نہیں کیا نہیں کر سکا اور اس پر نظر نہیں پڑی تو تمہاری کیوں نہیں پڑی تم تو پوری تحقیق میں بیٹھے ہوئے تھے اگلے صفحہ کو کیوں تم نے چھوڑ دیا جس میں افضلیت کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم جان بوجھ کر عقیدہ اہل سنت سے آنکھ بند کرنا چاہتے ہو اور عقیدہ رفظ کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہو ورنہ تم دیکھتے ایک سفے سے میں پیش کر رہا ہوں اس میں فضیلت جزی ہے اور جو اگلے اس میں تو فضیلت تو کلی آ رہی ہے ان لوگوں کی جن کو اجما میں بیان کیا گیا ہے تو تم اور ان پر نظر ڈالتے اور کہتے کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی واقع عقیدہ وہی ہے جو چشتی نے بیان کیا ہے لیکن تم نے جان بوجھ کر تم نے یہ چھوڑا تو تمہارے یا تو حواس باختہ تھے دیکھ رہے اور سامنے پڑھ نہیں رہے اور یا پھر یہ ہے کہ تمہارے اندر کے عقائد باختہ ہے کہ دیکھتے ہو اور جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا کو نہیں کرتے خیر میرے دوستوں اب آتے ہیں باہر شریعت اور تمہیر کی طرف بہار شریعت میں عقیدہ نمبر پانچ بیان ہوا ہے خلفہ اربع راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ وہ حد و رات اب یہ درمیان میں جو لفظ بولے ہیں نا وہ حد جتنے اجماع نقل کرنے والے ہیں ان کے پاس نہیں ملتے یہ جن پانچ حضرات کی عبارتیں میں نے پڑھی ہیں ان میں درمیان میں یہ حسنین شریفین کا ذکر شریف نہیں ہے یہ بار شریعت والوں نے ملایا ہے عجیب بات یہ ہے کہ سبز پگڑی والے جو ہیں انہوں نے یہ بار شریعت حوالوں کے ساتھ چھاپی ہے اس کو بولتے ہیں تخریج تخریج کے ساتھ چھاپی ہے ان بچاروں نے ایڑی چوٹی پر زور لگایا ہے کہ بارے شریعت والے جو یہ بات کر رہے ہیں کوئی حوالہ ڈھونڈے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے جو کچھ میرا الٹا ان کے خلاف ملا اور وہ خلاف جو حوالے تھے وہی لکھ لیے تقریج کا حق ادا کر دیا بھائی تم صاف لکھ لو کہ یہ لفظ جو ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملا لم نجد ہو ہم نے اس کو نہیں پایا تخریج والے ایسے کہتے ہیں جو حضرات حق ادا کرتے ہیں تخریج کا جب حوالہ نہیں ملتا تو کہہ دیتے ہیں لم نجے لم اجدو مجھے نہیں ملا یہ تو تم بھی کہہ دیتے ہیں یہ حوالہ مجھے نہیں ملا ہمیں نہیں ملا خدا جا نے بارے شریعت کے روب سے ان کے نام کی حبت سے وہ ایسا نہیں کہہ سکتے لیکن یہ علمی خیانت ہوتی ہے جی <سؤال> کسی کے روپ کے سامنے صحیح بات بھی نہ کرنا یہ علمی سانت ہوتی ہے ہم نے اللہ حضرت کو جو کسی بھی بزرگ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا وہ صاف کہہ دیتے ہیں ایک ہے لمجو جد یہ بہت اونچے درجے کی بات ہوتی ہے ایک لم اجیت یہ کم از کم علام اجد تو کہہ دیتے لم یوشد نے کہتے یہ تو کہہ دیتے نا ایک ہے اس بات کا وجود ہی نہیں چلو یہ تو بہت بڑی بات ہے ایک ہے مجھے نہیں ملی کم از کم مجھے نہیں ملی یہ تو کہہ دیتے نا لیکن وہ بھی کہنا گوارا نہیں کیا اب دوسرا حوالہ ڈاکٹر لاہوری کے پاس تمہید ابو شکور سالمی کا ہے ان بچاروں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کون سی کتاب ہوتی ہے جو حوالہ دینے کے قابل ہوتی ہے قابل اعتماد ہوتی ہے اور کون سی کتاب ہوتی ہے وہ ضعیف کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور قابل اعتماد ہے؟ جس کا مصنف لکھنے والا اس کے حالات کہیں معلوم نہ ہو وہ کتاب ضعیف ہو جاتی ہے مجہول الحال بندہ ہو کتاب ضعیف ہو جاتی ہے مثلاً شروف عقود رسم المفتی مفتی امام شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے قہستانی فقہ کی مشہور کتاب ہے حنفی فقہ جس کا نام جامع الرمور ہے جس میں سب سے پہلے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ بیان ہوا تو اللہ میں شامی رحمہ اللہ صاحب فرماتے ہیں یہ ضعیف کتابوں میں سے ہے اس سے فتویٰ دینا جائز نہیں کیوں کہ قستانی جو ہے نا وہ غیر معروف بندے ہیں پھر ملا مسکین کی شراکانز ہے فرماتے ہیں اس سے فتوی دینا جائز نہیں کیوں یہ بھی ضعیف کتابوں میں سے کیوں بند غیر معروف تمہید ابو شکور سالمی والے جو ہیں نا یہ جی ابو شکور سالمی یہ مجھول بندے ہیں کشف زنون میں صرف ان کا نام موجود ہے اور ساتھ اس کتاب کا کچھ ذکر ہے اب بات سمجھنا تو صرف کتابوں میں سے ہو گئی لیکن خالی میں اس بات تک نہیں رہتا کہ مصنف مشہور ہے تو کتاب صحیح نہیں ارے بھائی اس کے مندرجہ درجات اس کتاب کے مسائل جو بیان ہوئے ہیں خصوصا جو تاریخی باتیں ہیں اللہ میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضرت کسی جنگل میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھ رہے تھے جو خیال آ رہا تھا تو وہ صفا یا بیاض پہ آ رہا تھا اب میں چاند حوالے آپ کو سناتا ہوں دنیا جن کو جانتی ہے ان میں حضرت کتنی خطائیں کر رہے ہیں یہ تم ابو شکور سالمی کا بہت ہی صحیح نسخہ میرے ہاتھ میں ہے دکھتور عمر ترکمان نے یہ چھاپا ہے اس تاقیق کے ساتھ دار و ابن حزم بیروت سے چھپی ہوئی ہے اب چند حوالوں پر غور کیجیے صفحہ نمبر تین سو ستائیس پہ ہے سمت صفحا پت من خنو امواویتا مثلو و, و زبریری رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ میں سے کچھ لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے جیسے طلحہ زبیر اور عائشہ لاہو لہ مجھے تو دنیا جانتی ہے کہ طلحہ زبیر اور عائشہ وہ تو جمل میں تھے حضرت معاویہ کا تو مسئلہ ہی نہیں اٹھا تھا اس وقت یہ تو جمل کے بعد سفین کا مسئلہ ہے حضرت طلحہ زبیر تو شہید ہو گئے جمل میں وہ شہید ہو چکے ہیں اور یہ حضرت ان کو حضرت معاویہ کے ساتھی بنا رہے ہیں کیسے عجیب بات یہ تو تاریخ کے بچے بھی جانتے ہیں کہاں جمل کہاں صفی کہاں تلا زبیر کہاں معاویہ ان کا مسئلہ خود مستقل تھا یہ نہیں تھا کہ تلا زبیر حضرت معاویہ کے پیچھے تھے حضرت سے معاویہ کا مسئلہ الگ مستقل تھا یہ نہیں تھا کہ یہ تلح زبیر کے پیچھے تھے نہ وہ ان کے امام بنے نہ یہ ان کے امام بنے لیکن انہوں نے بنا دیا کن کو معاویہ پاک ہو کن کا امام تلح زبیر اور عائشہ پاک ایسی عجیب بات ہے بھائی پھر اگلی بات سنو حضرت زب پاک کا جنازہ مولا علی پڑھا رہے ہیں یہ لکھ رہے ہیں کیوں وہ شہید ہو گئے حضرت معاویہ کی فوج سے نکل کر جا رہے تھے تو شہید ہو گئے حضرت معاویہ کی, کی فوج سے نکل کر جا رہے تھے تو شہید ہو گئے تو مولا علی نے جنازہوں کا پڑھا دیا اللہ لاہور کی بات کراچی اور کراچی کی بات لاہور پھر ثم عائشہ کہاں تھی آش کرے ماویہ ما کرا جت وانما بولنا خارا جت تالاب لے اما عائشہ جو ہے یہ معاویا کی فوج میں تھی لیکن بغاوت کے لیے سے نہیں نکلی تھی مصالحات کے لیے سے نکلی تھی آگے پھر پتہ نہیں کیا کیا جب حضرت نے پہلا مقدمہ ہی غلط بنا لیا تو آگے اس پر جتنے مرتب کرنے تھے اور جتنی تعمیر کرنی تھی تعمیر کرتے جا رہے ہیں خیر اور سنو سفر متم ہو گیا پھر آپ فرماتے ہیں وان سخلف ہو ثم اللہ صاحب المسلمین لم يتفق على علا یزید مثل عبد الله مثل مبد بن زبیر و محمد بن حلفیہ ول حسین بن علی اللہ تعالی وہ کثیرمن اہل بے آتے لم یہ یزید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی جدید کی بیت پر اتفاق نہ ہو سکا صحابہ اور مسلمانوں کا جیسے عبداللہ بن زبیر محمد بن حنفیہ اور حسین بن علی لاہ بھائی یہ تو سارا زمانہ شیعہ سنیوں کے پاس سب کے پاس اتفاقی بات ہے محمد بن حنفیہ نے بیعت کی اور امام حسین کو روکتے تھے حضرت نے کہہ دیا انہوں نے بھی بیعت ہے خیر سے یہ اور بات ہے کہ اس میں بھوک باتیں بھی لکھی ہیں جو ڈاکٹر کی جماعت کے لیے موت ہیں جن سے یہ ابو شکور سالمی یزیدی تو پکے بنتے ہیں کیوں وہ قزال کا قاتل لا جو کفروں میں امام حسین کا قاتل اگر ان کے قتل کو گناہ سمجھتا تھا جائزنی سمجھتا تھا لیکن اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے قتل کر دیا تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہو ہو ہو ہو تمہارا تو بیڑا گرک ہو گیا شرم نہیں آتی اس کا حوالہ دیتے ہوئے پھر عجیب بات وقال باد بے انزیز لم یا حسینی و, و حمل ہو من کہہ رہے امری و لسف ہو انزیز بات سمجھ لمارا بے قتل حسین اور رابیہ لان فجود اللہ خبر کہتے ہیں جزید کے پر لانت بھیجنے میں اختلاف ہے بعض نے کہا جائز نہیں کیونکہ وہ امام تھا مسلمین کا اپنے سالوں میں بعض نے کہا جائز ہے کیونکہ وہ قتل حسین کو جائز کر کے کافر ہو گیا اس پر راضی ہوا بعض نے کہا یزید نے قتل حسین کا حکم نہیں دیا تھا ان کو حکم دیا تھا بیعت کرنے کا کہ بیعت کے لیے ان کو تلاش کرو اور اٹھا کر میرے پاس لانا انہوں نے بغیر حکم کے قتل کر دیا یزید کے امر کے بغیر تو اصح یہ ہے صحیح ترین بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یزید نے اگر قتل حسین کا حکم دیا یا راضی ہوا یا اجازت دی یا جائز قرار دیا اہل بیت پر لانت کو تو پھر لانت کریں وہ تمہارا تو بیڑا گھر کو گیا پھر اصح وہ کہتے ہیں صحیح یہی ہے یہ کہو کہ اگر اس نے حکم کیا قتل تا تا کا راضی ہوا فلان تو پھر, پھر, پھر, پھر, پھر, پھر, پھر اس کا مطلب ہے وہ نہیں سمجھتے کہ وہ اور آخر میں پھر کہتے ہیں کہ بھائی وہ حلال نہیں سمجھتا تھا تو کافر نہیں ہے سمجھ نہیں آ تو اس کا مطلب ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ بھی تمہارے خلاف ہے لیکن اس کتاب کا حال ہم نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا جو اس کا حوالہ ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں اور اس پر جو خرابیاں مرتب ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر نے جو حوالہ اس کا سن... پیش کیا وہ آپ کو بتاتا ہے وہ کیا حوالہ ہے یہاں ہے فنقول بے انبا ثم ثم ثم ثم ہے... بکر افضل صحابہ عمر عثمان سما علی نا افضل بیک کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر افضل صحابہ ہے پھر عثمان پھر علی پھر عمر پھر عثمان پھر علی, پھر عثمان، پھر عثمان، پھر علی. چار کے بعد افضل اہل بیت اب آہل بیت بنا دی ہے اور آگے بذات کر دی بہم آل بیت رسول اللہ جو حضور کے آل بیت ہیں وہ افضل ہیں تو حضرت ڈاکٹر یہ توجہ نہیں گی کہ تمہارے حوالے سے کیا بربادی آ رہی ہے یہاں پر تو ہے چار خلیفوں کے بعد آہل بیت کا تو لازم آئے گا کہ قیامت تک جتنے سید ہیں اہل بیت ہیں وہ سارے کے سارے حضرت باقی صحابہ سے افضل ہوں بعد میں جتنا کوئی سید آئے فاسق ہو ظالم ہو مرتاد ہو جو بلا ہو بلا تخصیص اس کو افضل کہو صحابہ سے اشرم وشرہ سے بدر سے الد سے اہل بیت رضوان سے, سے تو تمہارا پکا بچے گا اس کا تو شیعہ بھی قائل نہیں ہے جس کو تم بن رہے ہو اس نے جو لکھا ہے کیا بنے گا اس کا اور مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی کو پڑھ بیٹھے ہوں باہر شریعت والے لیکن افسوس ہے انہوں نے اتنا توجہ نہیں کی اور اگر کوئی کہے یہ اعلیٰ حضرت کی مصدقہ کتاب بہار شریعت تو ہاشا و کلّا حضرت نے اگر تصدیق کی ہوگی تو مکمل نہیں پڑھی ہوگی تقریر اور تصدیق کے اندر عموماً یہ طریقہ ہوتا ہے کہ چاند ور کل کر دیکھ لیے چاند درمیان سے آ گئی اور لکھ لیا کہ میں نے پڑھا ہے عام یہ چلتا ہے پوری کتاب بالاستعاب یہ مقرر نہیں پڑھتے ورنہ اعلی حضرت نے اعتقاد الاحباب ان کا رسالہ ہے فطاور تیسری جلد میں اعتقاد الاحباب ان کا رسالہ ہے اس کے اندر تو انہوں نے صاف ذکر فرمایا کہ افضل دس صحابہ افضل ہیں ان کے ساتھ حسن حسین کا کوئی ذکر نہیں ہے اگر بہار شریعت مصدقہ ہوتی اور یہ مقام انہوں نے پڑا ہوتا تو یقیناً پھر جو اس میں اپنا خصوصی عقیدہ اعتقاد الاحباب لکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ ساتھ رکھ دیتے کہ حسن کری مہن ہیں تو حسن کری کا تو وہاں پر اشارہ بھی نہیں دیا سے پتہ چلا کہ یہ غلطی تھی تم ہی شکور سالمی والے سے ہوگی پھر باہر شریعت والے سے ہوگی اور حقیقت کیا ہے اس بات پر ہمارا اجماع تمام سلف خلب فہل سب لا ہے اس بات پر دس صحابہ اشرم ان میں سے چار خلیفے افضل پھر وہ پھر آلے بدل پھر آلے احد پھر آلے بیتر لوگ یہ ہے معلوم ہوا شار اور مجرول کتابوں کے پیچھے چل کر اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ڈاکٹر قتل کرنے میں مصروف ہے اس سے آپ دیکھ لیں وہ مدافع اہل سنت ہے یا قاتل اہل سنت بات سمجھ اور بحمد للہ ہے تو جمع ہو کر جن کے پاس بھی کوئی اپنے علم پر نہ ہے تو جو کچھ ہم نے اہل سنت کے حوالے سے بیان کیا اس کو نہیں توڑ سکیں گے اس کو چھیڑتے بھی نہیں میں نے تو لگا دیے لیکن آگے کسی کے اندر اتنا طاقت بھی نہیں اگر نہیں چھیڑ سکتے تو خدا را توبہ کرو آخر میں یہ بات کرتا ہوں بہت ہی علمی بات امام احمد بن حنبل کی طرف ایک بات منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر افضل ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان پوچھا گیا پھر علی تو انہوں نے فرمایا وہ تو اہل بیت میں سے ہیں نا تو اہل بیت لا یوقاس پہ ہم ان پر تو کسی کو قیاس نہیں کر سکتے بات اس کا میں جنازہ نکالتا چلوں یہ بات تین کتابوں میں اس کے حوالے ہیں دو کتابوں میں مناخبل امام احمد ابن اللہ اس کے اندر ایک سند ہے اس میں پہلا راوی ضعیف ہے مجہ الحال ہے اور پھر ایک راوی ریان ہے ابن الرجان یہ شخص بھی مقبول درجے کا ہے ایک روایت ہے یہ دوسری روایت ہے کتاب الروایتین ولوجین یہ ہے امام قاضی ابویالہ کبیر بغدادی حمبلی رحمۃ اللہ یہ مذہب حمبلی میں قاضی بہت مقام رکھتے ہیں اور سواگ میرن سے پہلے ہوئے ہیں یہ المسائل الفقیہ من کتاب روایتین والوجہین یہ جو چھپی ہوئی ہے مکتبت المعارف ریاض کی اس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر ترانوے ہے اس پر دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ اپنے نانا جی سے روایت کر رہے ہیں نقل تو من پہ جدی دوسری ہے ابن ابی مسلم فارضی وہ محمد بن یاہیا سولی وہ آ یہ روایت یہ جو پہلی روایت ہے اس کے اندر جو ان کے نانا جی تھے ان کے متعلق لکھا ہے لم یک البن قوی وہ قوی نہیں تھے پورے قوی نہیں تھے پورے قوی نہیں تھے نیچے والی روایت میں محمد بن یحییٰ سولی ہیں وہ مقبول درجے کرا ہیں سب روایتوں کی سندوں کو ملاؤ تو حسن لے ہی کے درجے کو پہنچتی ہیں اب ظاہر بات ہے حسن نے ہی جو ہے اس کے بھی تو درجے ہیں کیونکہ یہ بھی تو کلی مشکک ہے تو حسن لے غیرے ہی روایت بڑھ گئی یہ یہ ایک اور بات ہے کہ قاضی ابو یعلا اس روایت کو جو عقیدے سے متعلق ہے لا رہے ہیں فق میں کیوں لا رہے ہیں فق میں مسئلہ اکفاق میں اور فرماتے ہیں خود کہ جو مولا حضرت امام محمد امبل نے فرمایا کہ اہل بیت پر قیاس نہیں کسی کو کیا جا سکتا تو اس سے مراد ہے نصب میں بیت کا نصب بڑا ہے شان میں نہیں شان میں تو وہ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ لاس بہم نصب بن لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا نہ میں اس کاویل کے ساتھ متفق ہوں کیوں اوپر افضلیت کی بات ہو رہی ہے تو نیچے یہ بات کر دینا نصب کی یہ تک کیا تک بنتا ہے کیا اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ ابو بکر افضل ہے وہ نصر میں کہا جا رہا تھا عمر افضل نصب میں کہا جا رہا تھا عثمان افضل نرسب میں سے کہا جا رہا تھا؟ نصب تو مقصود نہیں ہے یہاں پر فضیلت فضیلت سے مرات پتہ کیا ہوتا ہے جو حضرت بریل اللہ المستند المعتمد جو المعتقد المنتقد پر حاشا ہے آپ کو اس میں لکھا ہے فضیلت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ثواب اللہ کا زیادہ قرب اللہ کا کی بارگاہ میں زیادہ کرامت اور عزت اس کو بولتے ہیں افضل فضیلت لہذا جب کہتے ہیں ابو بکر افضل ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ثواب میں بھی سب سے زیادہ ہیں خدا کے قرب میں بھی سب سے زیادہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عزت میں بھی سب سے زیادہ ہیں پھر اسی طرح حضرت عمر ان کا درجہ پھر اسی طرح سے عثمان پھر مولا علی پھر اشرم وشرا دیگر وغیرہ جو آپ کو سنا چکا ہوں اب بات سمجھنا ناشیر کی طرف سے کیا ہے سید نہ امام احمد بن حمبل سے مولا علی سے ابو بکرو عمر کو افضل قرار دن اور کوئی اگر مولا ابو شیخین یعنی ابو بکر عمر سے مولا علی کو افضل قرار دے اس کو خرجی قرار دینا اس کے پیچھے کوئی اس کی پھر نماز وغیرہ کوئی چیز اس کے ساتھ جائز نہ سمجھنا بلکہ حتی کہ حضرت عثمان غنی کو بعض روایت میں کیا جی ہے لیکن وہ اختلافی مسئلہ ہے جو بغیر اختلاف کیا امام ہیں احمد برمبل سے ویشی خین کی فضیلت مولا علی پر دینا یہ ان کے پاس اتنی روایات ہیں کہ متواترن کہا جا سکتا ہے کہ تواتر کے طور پر ان سے ثابت ہے اگر کوئی تمام روایات دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کتاب الجامع لعلوم الامام احمد یہ دیکھیے عقیدے کی جلد چوتھی عقیدہ کی جلد چوتھی اس میں دیکھی جا سکتی اتنی روایات ہیں اور ان سے بڑی کتاب پرانی کتاب میں ابو بکر اللہ کی امام احمد بن حمبل کے شاگرد شاگردوں کے شاگردوں سے تمام عقیدہ جمع کیا انہوں نے تو اس میں دیکھی جا سکتی ہیں اب وہ روایات ہیں متواتر کی حد تک یا کم مز کم درجہ ان کو دیا جائے تو سے مشہورا میں ہیں وہ دل بہت رسیم مشہور ہوتی ہیں یہ روایت ہے ہسن لئے ہی جتنے تر ترک ملائے جائیں تینوں اور یہ قانون ہے اصول حدیث کا کہ اگر ایک روایت حسن لے غیرے ہی ہو یا حسن لے رات ہی ہو یا صحیح ہو لیکن اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح رواجات آ جائیں اور یہ راوی کم ہو مضبوطی میں زیادہ مضبوط راوی آ جائیں تو اس کو بولتے ہیں ایسی روایت کو جو ان کے مقابلے میں آ جائے گی اس کو کہیں گے شعد اور اگر یہ ضعیف لوگ ہیں تو کہیں گے منکر تو اب جو شاد اور منکر ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے ہر صورت مردود ہوتی ہے لہذا امام احمد بن ہمبل سے یہ واقعہ کوئی بیان نہیں کر سکتا کیوں کہ ان سے جو متواترات مشہورات روایات ہیں ان کے مقابلے میں آ رہی ہے راوی ضعیف ہیں ان کے مقابلے میں یہ لہذا یا شاہز کہو گے یا منکر کہو گے اور شاز بھی مردود منکر بھی مردود تو جو ایسی روایات پیش کرے اس کو منہ کی کھانی پڑے گی ذلیل خوار ہونا پڑے گا کن لوگوں کے سامنے اہل علم کے سامنے اگر میں بیٹھا ہے تو پھر امام ہے وہ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا اسی وجہ سے ظہور حیدی نے اس کو چھیڑا ہم نے چڑھائی کی اس نے مولا علی سے ایک روایت پیش کی وہ اپنے آشا میں ہے اسی طرح وہ اس میں تو مزہ کزا برا ہے من گھڑک بنانے والا اور یہ روایت جو امام صاحب کے امام احمد کے قول کی ہے اس کا حال آپ نے دیکھا تو معلوم ہوا امام صاحب سے یہ روایت بیان کرنا آگے چلانا اور اس کو دلیل کے طور پر چلانا خصوصاً مذہب اور عقیدہ اہل سنت میں اور پھر وہ امام احمد بن حنبل کی طرف منصوب کا سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں معلوم ہوا بے اللہ لاہ جو ہم نے پیش کیا وہی حق ثواب اور درست عقیدہ سنت وہی, وہی وہی ترتیب کی حسن حسین پاک اپنی شان کے لحاظ سے جو ہیں لیکن ان صحابہ کے مقابلے میں ان کو نہیں رکھ سکتے ان کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے نہ خل... آشرم مبشرہ میں داخل ہیں نہ اہل بدر میں داخل ہیں نہ اہل وفد میں داخل ہیں نہ اہل بیادر زبان میں داخل ہیں میں باقی شریف بھی نہیں پایا تھا باقر میں شرطیہ کہہ رہا ہوں چیلنج کرتا ہوں مترفظائے زمانہ کو مترفظائے زمانہ کو چیلنج کرتا ہوں اگر یہ لیجیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر اس کا تم توڑ کر دو تو, میں توحفہ کر لوں گا بات خود تمہنے. اللہ تعالی ہدایت کی توفیق